سواد نرسور جماعت مذہب احوت اللہ معلوم برادری معلومات جن سے جی، خیال ذہن کی, کی, کی سنگیتا متاغرین اہل سنت اجماعات دو مناسر کی دو سے مجبور شد فارد الزام پر دیوانی تیغید دقا رواد چی پر رواد کی تو یا نزول دے یا قدم دے دے دلید تجسیم دبارت اللہ وچی درد لا نعوذ باللہ جسم دے نزف فارد الزام پر مناظر کی مجبور شد داویل دا تیغید نزول نمرات نزول الرحمت یا نزول رائقہ یا ایت نمرات خدرت کم تاویلات چلز ما بند جہمیو تاویل کی اور ظاہر ہو اگر کہ بازی کا زان حق پر کردا بیو ڈبی ہوئی اور اس پر جمعہ کر جہمیو نے صاف کی امام ردیو وی خرب امام ردی جہمیو امام پر کہ کفر کا بات کا کاری نکتاع دین ولد والا فلاں مجب نے کہیں پارش دن کا انصاطے نہ کہیں مخالف تو محکمہ بنا ادیج کے محکمہ لا يوجد كنوز نمبر حضور رحمت جان حضور الملائکہ قد یہاں تمام تمام آیا پنی رحمت رحمت لا شان کے ذا لا شان سے مناسب اسمان دنیا تھا ہر شب کلش قولو آن الملکو منزر لذی یدونی زیم بازشاہ اختیار منزاد دودھ جماع وقالی اسی جواب رکم منزر لذی یا سنری زمان حاجت وقالی اسی حاجت سرکم دودھ جماع نمافی وقالی فیر رہو دودھ دو دو مافی وقالی ہمشوی دا طریقہ لیدار بھات دا زیر سبارا بخیجی احکم الحاکمین جوادی رشتنی دا ایلی میشتے پا حاجات مخلوق مانی منڈے تاطیف مدارٹ مخلوق پہ رہوان اسپتال کی بے دیا نہیں اور آپ قمل ہاں کہ میں چوا دیا رشت نے دا قدرت انستا آئر امس تھا اور دعوت کو دیا لال سو سے حکومت نہ کرے اور فی بخاری یہ سردری بند سب کی پریتنے پھر آگے دہ سفر بخاری یہ در بندو